عزز, و محترم ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات اللہ کے فضل و کرم سے گول غلام کی آخری کتاب کتاب الجامع پر ہم نے دورہ علمیہ شروع کیا تھا الحمد تین ابواب ہمارے مکمل ہو گئے ہیں گزشتہ ہفتے سے جس باب کی شرح ہمارے شیخ محترم شیخ ابوز زمیر حافظ اللہ فرما رہے ہیں وہ ہے بابو میں مساوی اخلاق برے اخلاق سے ڈرانے کا باب اس سے پہلے آپ نے کتاب الاداب پڑھا کتاب بابو زہد والورع پڑھا بابو البر وسیلہ پڑھا یعنی نیکیوں کا بیان اس سے پہلے آپ نے پڑھا اس کے اندر کچھ ایسے اخلاق آپ کو بیان کیے جائیں گے بتائے جائیں گے جو برے ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے اور یہ الہی منحج ہے ہمارے نبی کا منحج ہے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم میں جہاں توحید بیان کیا وہیں شرک بھی بیان کیا تاکہ اپنے آپ کو ہم شرک سے دور رکھیں تو جہاں توحید کا جاننا ضروری ہے وہیں شرک کا جاننا بھی ضروری ہے جہاں سنت کا جاننا ضروری ہے وہیں بدعت کا جاننا بھی ضروری ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے خیر کے بارے پوچھتے تھے میں آپ سے شر کے بارے پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ اس کہیں مجھے پکڑ نہ لے اور راستے عبر فاروق رضی اللہ تعان فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کی باتوں کو نہیں جانیں گے تو دین اسلام کی بنیادوں کو ڈھا دیں گے تو دونوں کا جاننا ضروری ہے برائی کا جاننا اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو برائی سے دور رکھ سکیں نیکیوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم نیکی کریں یہ اللہ تعالیٰ کا منہج ہے نبی کا منہج ہے سلب صالح کا منہج ہے اس لیے آپ لوگوں کو پہلے نیکیاں اور زہ دورہ اور سلا اس طرح کے ابوا پڑھائے گئے اور مصنف نے جو باپ قائم کیا تھا اس کی شرح آپ کے سامنے شیخ محترم نے فرمایا اب یہ جو باپ قائم کیا ہے اس میں برے اخلاق کی نشاندہی کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچا سکیں تو یہ دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے اس لیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ جہاں دوائیں دیتا ہے وہیں ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ فلا فلا چیزیں آپ کو نہیں کھانا اینٹی بایوٹک آپ کو دیتا ہے اور ایسی چیزیں بتاتا ہے جس کا استعمال کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کا بھی جاننا ہمارے ضروری ہوتا ہے تو اسی لیے بابو تری مساوی الاخلاق اخلاق یہ برے اخلاق سے ڈرانے کا باب کہ جو برے اخلاق ہیں اور جو برائیاں ہیں اور بدیاں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھیں ہم سر اس لیے جانتے جاننا چاہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو شر سے بچائیں جیسے نیکی اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ نیکی پر عمل پیرا ہو سکتا ہے اگر ہمیں شر نہ معلوم ہو تو ہم شر میں واقع ہو جائیں آج یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو سنت کا علم بہت کم ہے یا نہ کے برابر ہے اس لیے بدعتیں بہت زیادہ جنم لے رہی ہیں نئی نئی بدعتیں پیدا ہو رہی ہیں جب توحید کا علم کم ہوتا ہے تو شرک پیدا ہوتا ہے سنت کا علم کم ہوتا تو بدعتیں پیدا ہوتی ہیں تو جو سلفی مناج ہے نبی کا طریقہ ہے اللہ ہر ملابن کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں معروف کا حکم دینا ہویں لوگوں کو منکر سے بھی روکنا ہے یا امرون ابل معروف یا عن منکر معروف کا حکم دیتے ہیں منکر سے روکتے ہیں تو اس درس اس باب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ ہمیں عبرت اور نصیحت ملتی ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شرک بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے بدات بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے صرف فضائل بیان کر دو اخلاق بیان کر دو توحید بیان کر دو لوگوں کو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ بات غلط ہے یہ قرآن کا جو منہا جو سلوب اس کے خلاف ہے نبی کا جو طریق دعوت تھا اس کے خلاف ہے صلب صحیح کا جو طریق دعوت تھا اس کے خلاف ہے اس لیے دونوں چیزوں کا بیان کرنا ہمارے ضروری ہے سنت بھی ہمیں بتانا لوگوں کو یہ کہ سنت کی راہ ہے اور یہ بدعات بھی بتانا ضروری ہے کہ بدعات کی, کی راہ ہے تاکہ سنت پر عمل کریں اور بدا سے اپنے آپ کو بچائیں تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ دونوں چیزوں کا جاننا ہمارے ضروری ہے یہ بڑا سبق ہمیں ملتا ہے اس باب سے جو بابو ترحیب مساو ہے جو مصنف امام حافظ حجر رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجامے کے اندر یہ باب قائم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہوں گے یا بال کے آنے کا وقت ہو گیا ہے ہم آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ الحمدللہ للہ جن جمعی اور سکون کے ساتھ ہمارے درد کو سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہی اصل چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے میں لگائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے علم ضروری ہے جہاں علم آتا ہے وہاں سے جہالت ختم ہوتی ہے اور اس طریقے سے سنتیں عام ہوتی ہیں لہٰذا کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے آج ہمارے معاشرے میں جو بھی بدعمالیاں ہیں یا جو بھی فتنے ہیں اور جو بھی خرافات ہیں ان سب کی اصل جڑ یہی ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو الحمد للہ آپ کو اس فارم سے اور اس دعویٰ سینٹر سے ہمیشہ سلب صالح کے عقیدے اور منحص کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے علم سکھایا جاتا ہے ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور شیخ کا ہم بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں اپنے علم سے مستفید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی افواط فرمائے اور اللہ ہم صلی صحیح کے عقید و منہت پر قامر کیامین وہ صلی اللہ و محمد والین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ في النار <تصفح> قال الله تبارک و تعالی و انکا لعلا خلق عظیم قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ دیگر اہلیل میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام آر بہنو ایک انسان کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو پاک کرنا ایک فریضہ ہے اس لیے کہ آخرت میں انسان کی نجات کے بڑے اسباب میں سے اچھا اچھا اخلاق ہے اور آخرت میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے بہت ہی بڑی چیز انسان کا برا اخلاق ہے اگر اخلاق برا ہو تو اس کی دینداری کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ اخلاق کا برا ہونا انسان کے ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے اسی برے اخلاق کی وجہ سے انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے اسی دنیا کی حرص کی وجہ سے اسی تعصب کی وجہ سے اسی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک انسان انبیاء کے رسولوں کے کلام کا بھی انکار کر دیتا ہے اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے انبیاء کے معجزات کا انکار کرتا ہے دنیا پرستی اور انسان کی ضد اور تعصب اور اس طرح کی جتنی برائیاں جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کا اثر انسان کے عقیدے اس کے دین پر پڑتا ہے اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم رسول اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تزک نفس بھی تھا اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ اذ بعث سفیم رسولا من فسم یت العلم آیاتی ذکی محمول کتاب الحکم و ان کا من قبل اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے ان کے نفس کو گندگی سے پاک کرتا ہے پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اللہ رب العالمین نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تزکی نفس کو ذکر کیا اس لیے کہ علم کے لیے برتن کا پاک ہونا بھی بہتر ہے ضروری ہے اگر علم ایک ایسے برتن میں رکھا جائے جو گندا ہے تو علم کو بھی گندا کر دیتا ہے اسی لیے ایک ایسا دل جو خواہشات سے بھرا ہوا ہو ایسا شخص جو نفس کا غلام ہو دین کی معلومات بھی اگر اس کو آ جائے تو ایسا آدمی اس معلومات سے اپنی صلاح کرنے کی بجائے اس معلومات میں ہیلے بہانے نکال کر اپنی خواہشات کو حلال کر لیتا ہے جیسا کہ یہود نے کیا لہٰذا ایک انسان کے اندر سے گندگی کا نکلنا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر انسان کے پاس اگر دین کا واقعی گہرا علم آ جائے تو نور نالا نور یہ بہت زیادہ خیر کی چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے بالغل مرام جو ابن حجر رحم اللہ کی کتاب ہے جس میں بہت ساری احادیث ہیں اور ان کا تعلق اسلامی اخلاق و آداب سے ہے کہ ایک بندہ کن آداب کا اہتمام کرے وہ کن برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے وہ اپنے آپ کو کیسے آخرت والا بنائے یہ ساری احادیث ایک انسان کے لیے اخلاقی ترقی کا ذریعہ ہیں اور اپنے اخلاق کی تاکیزی کا ذریعہ ہے اور اس میں سے ہر حدیث ایک باب ہے جو واقعی احادیث کا مطالعہ کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان احادیث کا انتخاب یوں ہی سرسری طور پر نہیں کیا ہے بلکہ ہر حدیث دوسری حدیثوں سے اس باب سے مربوط ہوتی ہے اور ان میں تقدیم و تاخیر میں بھی کہیں نہ کہیں حکمت کچھ دکھائی دیتی ہے اہل جو کتابیں لکھتے تھے بہت غور و فکر کے بعد لکھتے تھے ان کے کلام میں قلت ہوتی تھی اور برکت بھی ہوتی تھی لہذا یہ جو حدیث ہم نے پچھلے درس میں شروع کی تھی وہ غصے سے متعلق تھے اور غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے سے متعلق تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حدیث کے الفاظ کا اعادہ کریں اور اس سے متعلق بعض اور ابحاث یا باتیں جو ہے اس کو ہم دیکھیں۔ وعنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق علیہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسرعہ وہ آدمی بہادر بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے ان میں شدید اللبیمل کو نفسہ ہو بلکہ واقعی بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ایک اور طریق سے یہ حدیث آئی ہے ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر سات پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس شدید من غلب الناس انما شدید من غلب نفسہ دوسری الفاظ میں حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ بہادر طاقتور وہ نہیں جو لوگوں پر غالبہ ہے طاقتور واقعی وہ ہے جو اپنے نفس پر غالبہ ہے اسے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے اسلامی اخلاق کی روشنی میں بہادری جسمانی اعتبار سے واقعی بہادری نہیں ہے طاقت یہ نہیں کہ آدمی جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو اصل طاقت انسان کی اخلاقی طاقت ہے واقعی طاقت واقعی قوت بہادری زور آزمائی کی جو صلاحیت ہے یہ نہیں کہ جسمانی اعتبار سے انسان بہت مضبوط ہو یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والا ہو وہ اپنے اندر کے جانور کو قابو میں رکھنے والا ہو کیونکہ اگر آدمی بہادر ہے طاقتور ہے جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کی طاقت اس کی بہادری اس کی قوت لوگوں کو درد پہنچانے میں کام آئے گی بجائے ان کی حفاظت کے بجائے ان کے لیے نفع بخشی کے وہ لوگوں کے لیے مضر بن جائے گا لہٰذا معلوم ہے کہ پہلی چیز انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں پر قابو پانے سے زیادہ اپنے پر قابو رکھنے والا ہو وہ جسمانی قوت سے زیادہ اخلاقی قوت کا مالک ہو اصل طاقت یہ ہے جو آدمی اخلاقی اعتبار سے قوی ہو اگر وہ کمزور بھی ہو جسمانی اعتبار سے تو یہ سماج کے لیے خیر بنے گا لیکن ایک انسان اگر اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے سماج کے لیے شر بنے گا تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل طاقت انسان کی داخلی طاقت ہے نہ کہ خارجی آئیے آگے بڑھتے ہیں قرآن حدیث کے الفاظ جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے اس پوری حدیث کا خلاصہ یا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر قابو رکھنے والا بنے خاص طور سے غصے کی حالت میں غصہ ایک سخت ناپسندیدہ چیز پر آتا ہے ایک چیز انسان کو بالکل پسند نہیں اور اس کی شدت بہت بڑھ جائے تو غصہ آتا ہے غصے میں انسان کچھ نہ کچھ برا کر بیٹھتا ہے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے لہٰذا اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں قرآن کریم اللہ رب العالمین نے غصے کے بارے میں ایک آیت میں بیان کیا اور اس میں غور کرنے کی چیز ہے کہ بہت اہم اصول اس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں وہ ادا ما غیب ہومیا فرون سور آیت نمبر سینتیس یہ اشعرا نہیں ہے شاعروں والی وہ وہ صورت نہیں ہے بلکہ یہ شعرا ہے مشورے والی کہا کہ وہ ادام غبیبو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا امام شافی کا قول آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ جسے غصے کی بات پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے بڑی سخت بات ہے لیکن بات یہی ہے کہ عقل مند آدمی کو غصہ آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ غلط کو غلط سمجھتا ہے بہت زیادہ غلط کو بہت زیادہ غلط سمجھتا ہے اور اسے برا لگتا ہے اور غصہ آتا ہے خصوصا جب بات اللہ کی شریعت کے خلاف ہو تو غلط پر غصہ آنا برا نہیں ہے لیکن لوگوں سے جب اس کے حق میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے نیک بندے کون ہیں وہ ادامہ غیب فرون کہ پہلا مرحلہ ان کا کیا ہے بری بات پر ان کو غصہ آتا ہے کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کیا کسی نے ان پر ظلم کیا کسی نے ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی انہیں برا لگتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس غی... ان کے اندر غیرت ہے ان کے اندر اپنی عزت نفس ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے لیکن پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیوں بدلا لوں میں کیوں انتقام لوں میں اور وہ پھر کیا کرتے ہیں یہ انہیں معاف کر دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو معاف کر دیں گے اللہ بھی ہم کو معاف کر دے گا کیونکہ اگر یہ ہمارے باب میں تقصیر کر رہے ہیں ہمارے معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں ہمارے حق میں کوتا ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں پھر جب اللہ اس کے باوجود قدرت کے باوجود ہم کو معاف کر دیتا ہے تو پھر کیوں نہ یہ ہم ہم بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو یہ اہل ایمان کا اور صالحین کا طریقہ ہوتا ہے تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ نہیں آتا ہے غصہ تو آتا ہے لیکن غصہ آنے کے بعد ان کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ غصہ آنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرتے ہیں سزا نہیں دیتے انتقام نہیں لیتے ظلم نہیں کرتے اسی طرح سے قرآن کریم ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی اسی سلسلے میں کہا وی وفین غصہ پی جانے والے ولکا ومین جو غصہ اندر ہی اندر ہو اس کو غیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ولکا ومین اللہ فرماتا ہے کہ غصہ پی جانے والے والعافین عن الناس اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے انہیں معاف کر دینے والے یحب اللہین اللہ تعالی بلا شبہ نیک لوگوں کو بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے کیا کہا غصہ پی جانے والے یہ نہیں کہا ان کو غصہ آتا نہیں آتا ہے غصہ لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں یعنی اس کو لوگوں پر ظاہر کر کے لوگوں سے انتقام لے کے ان پہ ظلم نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں المحسنین اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو محسنین قرار دیا یعنی یہ خیر ہے یہ احسان ہے یہ بھلائی ہے کہ ایک انسان کو غصہ تو آئے لیکن غصہ آنے کے بعد وہ معاف کر دیں ان انتقام اور ظلم کے راستے پر نہ چلیں بلکہ maaf کر دیں یہ آل عمران کی ایت نمبر 134 ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من جرعه اعظم اجرا عند الله من جرعه غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 4180 اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی گھونٹ جو پینے کا گھونٹ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ عجر والا نہیں کہ ایک انسان کو غصہ آئے لیکن وہ اللہ کی خاطر اس غصے کو پی جائے اللہ کے نزدیک اس سے بہتر گھونٹ نہیں کہ ایک انسان کو غصہ آئے لیکن پھر اللہ تعالی کی خاطر وہ اسے پی جائے اس سے زیادہ کسی گھونٹ پینے پر اجر نہیں تو ایک انسان اللہ کی خاطر غصہ پی جائے یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے ٹھیک ہے انسان کا اوقات مصلحت کی وجہ سے بھی غصہ پی جاتا ہے ایک انسان مسلحت کی وجہ سے غصہ پی جاتا ہے کمپنی ہے باس نے ڈانٹ دیا اب غصہ آیا جواب دے دیتا لیکن یہ سوچا کہ اگر میں نے کچھ کہا یہ جواب سے نکال دے گا نقصان ہوگا تجارت کرنے والا تاجر ہے گاہک اگر بہت ستا ہے ہر چیز ڈبے کھولنے کے لیے لگا رہا ہے خرید رہا کچھ بھی نہیں وہ اس کے اوپر آ گیا لیکن پھر سوچ رہا کہ اگر میں نے اس کو ڈانٹ دیا تو یہ گاہک ٹوٹ جائے گا نہیں آئے گا یہ دنیا کے لیے یہ اپنی دنیاوی منفعت کے لیے ہے لیکن ایک آدمی کسی کو دعوت دے اس کو دین کی بات بتائے اور وہ جھڑک دے کہ مجھ کو اس طرح کی بات نہیں چاہیے بداعت کے خلاف اور آپ نے توہید کے تعلق سے شرط کے تعلق سے آپ نے سنت اور بدعات کے تعلق سے کوئی بات کہی اور وہ آپ کو جھڑک دے آپ کو غصہ آیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے لیکن پھر اللہ کی خاطر صبر کیا کہ نہیں دین کے کام میں دین کی دعوت میں برداشت کیا جاتا ہے سارے نبیوں کو یہی طریقہ ہے وہ صبر کرتے تھے ہم کو بھی صبر کرنا چاہیے اور پھر یہ اس کی خاطر ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ میں سختی تو ہو سکتا ہے پھر یہ میری بات نہ مانے اور یہ گمراہ ہو جائے وہ اسی کو فر اور شرک پر مرے تو آدمی اس کی خاطر دین کی خاطر اللہ کی خاطر برداشت کر جائے یہ اعلیٰ چیز ہے مفاد کے لیے تو سب ہی جیتے ہیں یہ بنی والا اخلاق ہے بنیوں والا اخلاق نہیں نبیوں والا اخلاق دو اخلاق ہیں ایک بنی والا اخلاق ہے بنیوں والا اور ایک ہے نبیوں والا ہم کو نبیوں والا اخلاق اپنانا چاہیے جو اللہ کی خاطر ہو مخلوق پر رحم کر کے تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی خاطر غصہ پینا سب سے زیادہ عجر والی چیز ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما یمنعنی من غضب اللہ کہا کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ما یمنا من خب اللہ مجھے اللہ کے غصے سے بچانے والی چیز کیا ہے معلوم بھی غصہ غصہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی جہاں رحمت والا ہے وہیں اللہ تعالی عدل و انصاف والا بھی ہے وہ گناہگار کو معاف کرتا ہے جو حقدار ہو معافی کا تو وہیں وہ ایسے گناہ گار کو جو سزا کا مستحق سزا بھی دیتا ہے لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ گناہ گار کو سزا دی جائے تو یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے اور اللہ مالک ہے اور اللہ سب کچھ عطا کر کے اس کے بعد بھی بندہ اگر اللہ کی شام میں گستاخیاں کرے اللہ کے حکام کو توڑے اللہ کو غصہ آتا ہے عبداللہ ابنیامیاس ردی ابن اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے غصے سے بچانے والی چیز مجھ کو کیا ہے کون سی چیز مجھے بچائے گی اللہ کے غصے سے ظاہر بات ہے کہ جب اللہ غصہ ہوگا تو اللہ سزا بھی دے گا تو کہا کہ لا تغضب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا غصہ مت کر وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہا تو غصہ مت کر معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی خاطر کر غصہ پی جائے تو اللہ بھی اپنے غصے سے اس کو محفوظ رکھے گا الجزا علماء کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے اللہ رب العالمین کا جو ہم کو قرآن و سنت میں دیکھنے ملتا ہے کیا جزا عمل ہی کی جنس سے ہوتی ہے جیسا عمل ہوتا ہے اللہ تعالی بدلہ بھی اسی طرح کا دیتا ہے کہ تجھ کو اللہ کے غصے سے بچنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے غصے سے دوسروں کو بچا تجھ کو اللہ کے غصے سے بچنا ہے تجھ کو اللہ کی سزا سے بچنا ہے تو بھی یہ کر کہ تو تجھ کو جب غصہ آ جائے تو غصے کا اظہار لوگوں پر مت کر تو غصے کا اظہار مت کر کے مانا تو لوگوں کو غصے میں آکے کے لوگوں پر ظلم مت کر لوگوں کے ساتھ بدزبانی مت کر لوگوں کے ساتھ اپنے یعنی اپنی استداد اور اپنی قوت کو ان کے خلاف استعمال مت کر تو اگر تو یہ نہیں کرتا ہے تو بھی اللہ کے غصے سے محفوظ ہو جائے گا تو کہا کہ رسول اللہ, ما من غضب اللہ لا تغضب امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر دو ہزار سات سو پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں غصہ پی جانے کے تعلق سے یا غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور بہت پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقفا غد ابا ہو سطر اللہ جو اپنے غصے کو روک رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے حال پر پردہ ڈالے رکھتا ہے کتنے لوگ ہیں غصے میں آ کے ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے تاجب میں پڑ جاتے کہ یہ اس کو تو ہم شریف سمجھتے تھے اس کی زبان سے ایسے پھول برس رہے ہیں یہ آدمی تو ہم اس کو متقی پرہیزگار سمجھتے تھے غصے میں آ کے دیکھو کیسا ہو گیا غصے میں آ کے گالیاں دینے لگ گیا غصے میں آ کے زبان درازی لوگوں سے کر رہا ہے غصے میں آ کے توڑ پھوڑ کر رہا ہے غصے میں آ کے ظلم زیادتی کر رہا ہے تو بہت سارے لوگ جب غصے میں آ جاتے ہیں تو گویا کہ وہ یعنی نیک انسان ہونے کے باوجود بعض اوقات شیطانی کرنے لگتے ہیں یا بعض اوقات انسان عام حالات میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے لیکن غصے میں جب آتا ہے تو اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے تو یہاں پر معلوم ہوا کہ غصے ہی میں ایک انسان واقعی کتنا باخلاق معلوم ہوتا ہے کہ جو غصے میں بھی اپنے اخلاق کا دامن نہ چھپے اعلی اخلاق پر قائم رہے یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے کہا منقف وبا ہو سط اور اللہ چاہو جو آدمی غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اللہ تعالی اس کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے یعنی جو آدمی غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اس کی عزت بچی رہتی ہے اس کی یعنی اس کے عیوب چھپے رہتے ہیں جیسے غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اس کے سارے ایوب باہر آتے ہیں دیکھیے اندر انسان کے سب کو معلوم ہوتا ہے غصے میں آ کیا, کیا کیا جا سکتا ہے لیکن انسان کی حیات اور اس کا تقوا اور اس کا دین اس کو رو کے رکھتا ہے وہ سب کچھ کرنے سے جو ایک فاصف اور فاجر کرتا ہے یہ نہیں کہ اس کو اس کے اندر قدرت نہیں ہو سکتی یہ بھی گالی دے سکتا ہے اس کو گالیاں معلوم بھی ہیں اس کے پاس زبان بھی ہے لیکن کیوں نہیں دیتا اس لیے کہ وہ اللہ سے کرتا ہے اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ حیا کرتا ہے لیکن جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو اکثر اوقات آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آدمی پھر بے تحاشا وہ سب پوچھ کر گزرتا ہے بعد میں اس پر نادی ہوتا ہے تو یہاں پر معلوم ہوا کہ کف سط اور اللہ عورت یہ دنیا کی جسا ہے کہ جو آدمی غصے میں قابو رکھے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بچائے رکھتا ہے نمبر دو آخرت میں کیا ہے کہا کہ ومن کا وماغ ون ولو شاہ ان جو آدمی غصہ پی جائے حالانکہ اس کا حال یہ تھا کہ اگر چاہتا تو اپنے غصے کا نفاظ کر دیتا جو آدمی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے اپنے آپ کو قابو میں رکھے حالانکہ اتنی قدرت اس کے پاس تھی کہ اگر اپنے غصے کا نفاذ اگر کرنا چاہتا تو کر دیتا مل اللہ قلبہ مل قیام قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا جو دنیا میں غصے پر قابو پالے نفاذ کی قدرت کے باوجود ظلم نہ کرے وہ نہ کرے جو کر سکتا تھا پی جائے غصہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر دے گا کہ اس کا دل راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روا سے بھر دے گا اس کے اندر کمی کا احساس نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی شکایت نہیں ہوگی ایک دم راضی خوش ہو جائے گا اتنا خوش اللہ اس کو کر دے گا اتنا عطا کرے گا اللہ اس کو مل اللہ قلبہ ایک ہوتا ہے باہر کچھ دینا جس سے راضی ہو ایک ہوتا ہے اندر ہی کو راضی کر دینا دنیا میں اکثر ملتا ہے لیکن راضی نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کو اگر اللہ اندر سے راضی کر دے تو پھر جو ملا اس پر بھی آدمی خوش ہوتا ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے نعمت پر راضی ہونا بڑی نعمت ہے اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن ردا نصیب نہیں ہوتی ہے نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن ردا راضی ہونا یہ نصیب نہیں ہوتا ہے تو قیامت کے دین اللہ تعالی یہ نعمت عطا فرمائے گا مَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابن عبد دنیا نے قضاء الحوائج میں اور امام طبرانی نے القبیر میں اس کو روایت کیا المعجم القبیر اور شیخ علی البالی صحیح الجام صغیر میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے حدیث نمبر 176 پر غصے کی نقصانات کیا ہیں غصے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان عد و انصاف سے ہٹ کر ظلم کے راستے پر چلا جاتا ہے قول عمل میں اسی لیے قاضی کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ غصے میں فیصلہ مت کرو غصے میں تو انصاف نہیں کر پائے گا غصے میں آ کے کسی کے بھی خلاف فیصلہ دے دے گا گھر پہ جھگڑا ہوا بیوی سے گیا کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا افطار میں بیٹھا ہوا ہے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب کیس آیا اب دونوں آپس میں لڑ رہے غصے میں آ کے کسی کے کی بھی خلاف فیصلہ دے دیا امکان اس بات کا ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا وهو غضبان. کوئی آدمی حکم فیصلہ کرنے والا فیصلہ نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان ایسے وقت میں جب کہ وہ غصے میں ہو معلوم کہ اس کا کام کازی کا کیا ہے انصاف کرنا عدل کرنا لیکن غصے میں اگر ہو تو عادل کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور غصے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں معلوم ہوا کہ غصے کی حالت میں آدمی عدل و انصاف سے دور ہو جاتا ہے لہذا غصہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ زندگی میں ہر سانس پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل پر قائم رہے جب آدمی ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے لیکن جذبات میں خاص طور سے غصے کے جذبات میں مغلوب ہو کر سوچتا ہے تو سب چیز الٹی دکھائی دیتی ہے اور آدمی جلد بازی میں وہ اقدام کر لیتا ہے جو اس کے لیے اور دوسروں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے تو کہا کہ لاغ ممبئی غصے سے بھرا ہوا اگر قاضی ہو تو اس کو تھوڑا رک جانا چاہیے اس حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے کتنا حکیمان حل دیا ہے یہ صرف یعنی عدالت کے قاضی کے لیے نہیں ہے. بلکہ گھر میں بھی لوگ اگر بیٹھے ہوئے دو بچوں میں آپ کے جھگڑا ہوا اور آپ آفس کے غصے میں آ لاؤ تمہارا کیس کیا ہوا تمہارے درمیان یا بھائیوں کے درمیان یا دو بیوی شوہر کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہوا فیصلہ کرنے کے لیے اور وہ اپنے ذاتی مسائل میں گرفتار ہے غصے میں ہے وہ اس وقت میں فیصلہ نہ کرے کیوں تس سے عدل کی امید اس حالت میں کم ہے امام البخاری نے کتاب الاحکام میں 7158 پر اور امام مسلم نے کتاب القبیہ میں حدیث نمبر 1717 سترہ سترہ اس پر یہ روایت ذکر کی ہے نقل کی ہے روایت کی ہے تو معلوم ہے کہ غصہ انسان کے عدل کو کمزور کر دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت ہی یاد رکھنے کا ہے سخت تو ہے لیکن بہت اہم ہے کہتے ہیں اوسط غلط اپنی کتاب الفوائد میں صفحہ نمبر 51 پر کہتے ہیں اوثق غد اپنے غصے کو باندھ کے رکھ بھی الحلم حلم کی زنجیر سے حلم کہتے ہیں جہالت کو برداشت کر لینا اس کو حلم کہتے ہیں اوثق غد ابک الحلم بھی سلسلت اپنے غصے کو برداشت کی زنجیر سے باندھ کے رکھ اس لیے کہ تیرا غصہ کتے کی طرح ہے بلکہ کہہ رہے ہیں فعن کلب و کتا ہے ان افلتا اطلفا جسے بھیڑیا یا کتا اس طرح کا جانور ہوتا ہے جو چیڑ پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے چیزوں کو تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ فعن ہو کلب ان اف لتا اگر تو اس کو کھلا چھوڑ دے گا تو سب کچھ تباہ کر دے گا چیزوں کو تلف کر دے گا عزتیں خراب کر دے گا لوگوں کی جان و مال کا نقصان کر دے گا تو کہا کہ اپنے اس غصے کو حلم کی زنجیر سے بان کے رکھا یعنی کتنے پیارے انداز میں انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر ایک بھیڑیا ایک جانور ہوتا ہے غصہ اس جانور کی طرح ہے اور وہ اگر باہر آ جائے اور انسان اس کو قابو بھی نہ رکھے برداشت نہ کرے اس کو زنجیر سے بان کے نہ رکھے تو پھر باہر نکل کے وہ کیا کرے گا سب کچھ تلف کر دے گا عزتیں جان مال اور سب کچھ خراب کر دے گا ایسا نقصان کرے گا کہ اس کی بھرپائی اکثر نہیں ہو پاتی ہے کتنے طلاق غصے میں ہوتے ہیں کتنے قتل غصے میں ہوتے ہیں کتنی توڑ پھوڑ انسان غصے میں کرتا ہے کتنے تعلقات غصے میں خراب ہوتے ہیں غصہ انسان کے لیے بہت مضر ہوتا ہے کب جب وہ شریعت کی شریعت کی کے, کے دائرے سے باہر نکل جائے وہ شریعت کے تابع نہ ہو وہ قرآن سنت کے تابع نہ ہو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ارود اس میں صفا نمبر ایک سو انتالیس پر کہتے ہیں ولغد ابو بدر اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے جسے میں نے پہلے کہا کہ کہتے ہیں کہ ولغد ابو بدر ندم غصہ ندامت یعنی پشتاوے کا بیج ہے غصہ کیا ہے ندامت کا بیج ہے جب اس غصے کو آپ زمین میں بوؤ گے تو اس سے ندامت کا پیڑ نکلے گا فلم چر کی یہ قبل ان يغضب اقدر و اعلی اصلاحما افسد ابھی بعد غدب ایک آدمی بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے غصہ چھوڑ دینے میں جب کہ وہ قادر ہے اعلی اسلحما افسدا افسدب ہی بادل غدب یعنی ایک انسان غصہ روک رکھ کے بہت ساری چیزوں کو بچا لیتا ہے ورنہ اگر غصے کو آزاد چھوڑ دے تو اس کی جو اس کے جو بگاڑ اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا اس کی اصلاح آدمی نہیں کر پائے گا موٹے موٹے الفاظ میں اس کو ایسا بتا سکتے ہیں کہ ایک آدمی فل مر اور اعلیٰ قبل اخبار اعلی اصلاحی بیدل غبب کہ آدمی غصہ روک رکھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے جتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے سے زیادہ قادر آدمی ہوتا ہے آدمی غصہ نکال دینے کے بعد جو فساد ہوگا اس کی اصلاح اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو بگاڑ سے حفاظت زیادہ آسان ہے غصے کے بعد اس بگاڑ کی بھرپائی کرنے سے تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیے غصے میں آ کے بول دیا بہت کچھ بھڑاس نکال دی بعد میں پھر اس کو سوری کے میں سچ بھیج رہا ہے کہ بھائی غصے میں تھا بہت معاف کرنا معذرت چاہتا ہوں سوری میں نے میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا یہ مقصد نہیں تھا میں واقعی آپ کی عزت کرتا ہوں اب فائدہ کیا ہے آپ بول دیے دنیا میں تو اس سے نیچے آدمی کوئی نہیں ہے آپ بول دیا معذرت لاکھ کر لیں وہ زخم تو آپ نہیں دھو سکتے نا وہ داغ تو آپ نہیں دھو سکتے جو آپ لگا دی ہے یادہ سے مٹا تو نہیں سکتے معافی مل سکتی ہے لیکن یادہ سے ماہ ہونا نہیں مل سکتا یاد ہمیشہ رہے گا اس کو تو تعلقات ویسے نہیں ہو پاتے واپس اس لیے آدمی یعنی یہ یاد رکھے کہ غصہ ندامت پر ختم ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قابل نے جب حابیل کو قتل کیا تو نادم ہوا پچھتایا کیونکہ غصہ نکالنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا میں نے وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا بہرحال یہ نقصانات اس کے ہیں غصے پر قابو کیسے پائیں نمبر ایک غصے میں جو سب سے تیز جو چیز چلتی وہ انسان کی زبان ہے اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کمزور ہوتا ہے جو ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے وہ زبان سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے طاقتور ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے اور کمزور زبان سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ادا غبا ہے فلیس کچھ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چپ ہو جائے معلوم کہ غصے کے وقت میں سب سے زیادہ جس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے بدقسمتی سے معاملہ الٹا ہے کہ غصے کے وقت میں آدمی جس چیز کو مطلق چھوڑ دیتا ہے بے لگام وہ انسان کی زبان ہوتی ہے غصے کے وقت میں آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے دل میں آتا ہے کہ بولنا ضروری ہے نہیں چپ ہونا ضروری ہے ضروری ہے. اسی لیے تو بول رہا ہے لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ کیوں بولا تنہائی میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ ذرا خاموش نہیں رہ سکتا تھا اتنی عقل نہیں تجھ کو اپنے آپ سے کہتا ہے تو غصے کے وقت میں سب سے بہترین کام کیا ہے آدمی چپ ہو جائے جب اس کے جذبات کا ابال ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو بولنا ہے بولے تو آدمی غصے میں جب بولتا ہے تو اکثر بہت زیادہ بڑا چڑھا کے بولتا ہے کسی پر ناراض ہیں آدمی دل میں نفرت اتنی نہیں ہوتی جتنی زبان سے بول دیتا ہے کیوں اس لیے کہ انسان غصے کے حالت میں زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے اور وہ کر دیتا ہے لیکن بعد میں جا کے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب فکر ہوتی ہے اس ڈیمیج کو اس نقصان کو اس کی بھرپائی کرنے کی تو یاد رکھنا چاہیے کہ غصے میں آدمی کو آسان حل یہ ہے خاموش ہو جائے اگر وہاں رہ کے خاموش نہیں ہو سکتا کمرہ بدل دے کمرہ بدل نہیں سکتا ہے آدمی گھر سے باہر نکل جائے اس لیے بات صلب کہتے ہیں کہ میرا غصہ میری جوتی میں جیسے ہی غصہ آ جوتی میں پہن کے باہر نکل جاتا ہوں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آدمی جگہ بدل دے کمرہ چھوڑ کے باہر ٹہل مزید میں جا کے بیٹھ جائے کسی دوست کے پاس جا کے بیٹھ جائے غصے میں آدمی ایسی جگہ نہ رہے جہاں وہ نقصان کر سکتا ہے تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ غصے میں چپ ہونا چاہیے شیخ البانی سیل جامع صغیر حدیث نمبر 693 پر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے غصے میں اگر آدمی کھڑا ہے بیٹھ جائے بیٹھا ہے لیٹ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد ابو داود اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور سعیدام صغیر چھ سو چورانوے پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے میں سے کسی کو گسا کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر غصہ چلا جائے تب تو ٹھیک یعنی بیٹھا رہے ورنہ اگر غصہ نہیں جاتا ہے تو پھر لیٹ جائے علماء نے کہا کیا وجہ ہے کہ مطلب کھڑا تو بیٹھے کیا مطلب ہے علماء نے کہا کہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ زیادہ نقصان کرنے پر قادر ہے بیٹھے ہوئے سے اور جو آدمی لیٹا ہوا ہے یعنی بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹے ہوئے سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے اب دیکھیے جب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے فیملی میٹنگ ہے یا کچھ ہے یا قوم کی میٹنگ ہے یا کوئی اختلافی مسلکوں والوں کا جھگڑا ہے کچھ بھی ہے اب جب معاملہ گرم ہو جاتا ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں معاملہ جب گرم ہو جاتا ہے تو سب کھڑے ہونے لگتے ہیں تو معلوم ہوا کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کیوں اب کچھ کرنا ہے کاروائی کھڑے ہو کر ہوتی ہے بیٹھ کے کیسے لڑے گا آدمی بتائیے تو آدمی بیٹھ کے لڑ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں. مار پیٹ ہوتی ہے تو آدمی بیٹھا ہوا آدمی ڈیمج کم کر سکتا ہے لیٹا ہوا تو اس سے بھی کم نہیں کہ برابر کسی چیز کو پھینک کے مارنا بھی ہو اگر آدمی لیٹے لیٹے کیسے پھینک کے مارے گا بہت مشکل ہے تو معلوم ہوا کہ غصے کی حالت میں آدمی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ایسی حالت میں چلا جائے جس میں نقصان کے امکانات کم ہے اسی طرح آپ دیکھیں آدمی کھڑا ہوا ہے ہارٹ اٹیک وغیرہ کچھ آتا ہے آدمی بیٹھ جائے اس طرح کی حالت چکر آ کے گر بھی سکتا ہے وہ غصے میں آ کے بعض اوقات بعض لوگوں کو ایسی حالت پیش آتی ہے تو ایسی حالت میں آدمی بیٹھ جائے تاکہ اس کے خون کا دوران وغیرہ معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو اس عدی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور حل یہ ہے کہ غصے میں آدمی اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ یہ ایک ہے جو کو شر تک لے جا سکتا تو آدمی عام طور سے غصہ شرحی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے کہ انسان واقعی خیر کے بنیاد پر غصے میں اور اور بالکل یعنی جتنا غصہ آنا چاہیے اتنا غصہ آئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب الرجل اعود غضبه جب آدمی تو جب کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ فوراً کہہ دے اعود بلّہ میں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا میں اللہ کی حفاظت میں اس کی امان میں اس کی سیکیورٹی میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں جیسے ہی وہ کہتا ہے سک نہ غبو ہو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کا غصہ بالکل ماند پڑ جاتا ہے اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا ہے ابن عدی نے کامل میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی سیل جامع صغیر حدیث نمبر 695 پر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ اعوذ باللہ کہ دے تو پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بعض روایتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ آئے ہیں مثال کے طور پر سلیمان صلی اللہ علیہ ون جلوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ایک دوسرے کو برا کہنے لگے وہ نہ نلوس اور ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ اہدا کہ ایک آدمی دوسرے کو بری, بری بری باتیں کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ جو ہے ایک دم غصے سے لال ہو رہا تھا سرخ ہو رہا تھا اس کا چہرہ بالکل رنگ بدل گیا تھا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لدا حبان آپ نے کہا دیکھو مجھ کو ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کچھ الفاظ میرے علم ایسے ہیں کہ اگر یہ غصہ جس کو آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے ابھی کچھ کر دے گا وہ جو غصہ اس کو آ رہا ہے اگر وہ کلمات وہ کہہ دے اپنی زبان سے تو یہ جو کیفیت اس کی پیدا ہو رہی ہے یہ چلی جائے گی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا لَو قَالَ أعوذ من <الرجیم> بس وہ اتنا کہہ دے اعدب اللہ من شیطان میں شیطان رجیم سے مرجوم سے شیطان مردود جیسے باز علماء نے کہا کہ میں شیطان رضیم سے کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بعض کہ شیطان غصہ دلاتا ہے اکثر انسان کو شیطان اس کا غصہ بھڑکاتا ہے شیطان بین اللہ نے کہا کہ شیطان یعنی ایمان والے بندوں میں آپس میں جھگڑا پیدا کرتا ہے تو اس سے کچھ نکلوا دے گا اس سے کچھ نکلوا دے گا اور اپس میں لڑوا دے گا تو کہا کہ وہ بس یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان رضیم کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں حدیث نمبر چھ پر اور امام مسلم نے کتاب البر وصل والب میں روایت کی الفاظ بخاری کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی غصے کی حالت میں اللہ کے پناہ مانگے تو غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے اس دور کی اس لیے اس کو تفصیل سے سمجھنا بھی ضروری ہے گھروں میں گھر اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ جو کورونا کے دور میں بچے گھر میں شوہر گھر میں بیوی کی جان بچے شوہر سے خراب پریشان شوہر بیوی بچوں سے پریشان بچے ماں باپ سے پریشان تو اس سے جو ہے ٹینشن گھروں میں بہت سارے پڑ گیا اور بہت سارے نقصانات فیملیز میں ہوئے اس کی وجہ سے کیوں کنٹرول نہیں غصے پہ گاڑی کنٹرول کرنا تو سیکھ لیا ہے لیکن اپنی گاڑی کنٹرول کرنا نہیں سیکھا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا ایکسیڈنٹ بھی ہونے والا ہے تو یہی معاملہ بہت سارے گھروں میں ہوا تعلقات خراب ہو گئے کئی رشتے ناتے خراب ہو گئے تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے غصے میں ایک سبب یہ بھی ہے راستہ یہ بھی ہے اسے کو قابو کرنے کا کہ انسان اپنی کوتاحیوں پر نگاہ رکھے ابو سعید کہتے ہیں عون ابن, ابن عطبہ. اذا، میں ان ہیں انت تعصینی وانا اللہ. کہتے کہ جب ان کا کوئی غلام یا لڑکا یا جو خادم ہے یا غلام ہی ہے اگر وہ کوئی غصہ دلانے والا کام ان کو کرتا کہتے تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے تیرے اندر بالکل وہی بات ہے جو تیرے مالک میں ہے مالک کون میں تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے وانا تو میری نافرمانی کرتا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں یعنی میں تیرا مالک ہوں تو میرا حکم توڑتا ہے میری باتیں نہیں مانتا ہے یا میری, میرا حکم خراب کرتا ہے اس میں نافرمانی کرتا ہے میرا بھی حال تیری طرح ہے میں بھی اللہ کے کتنے حقموں کو توڑ دیتا ہوں یعنی جب ان کو غصہ آتا تو وہ غلام کے ساتھ ایسی بات کرتے جس سے ان کو یاد آتا کہ جب میں اللہ سے غلطیاں کر کے گناہ کر کے نافرمانی کر کے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کرے تو مجھ کو بھی اس کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ یہی کرنا چاہیے یہ بھی تو انسان ہے میں بھی تو انسان ہوں میں بھی تو وہی کر رہا ہوں جو یہ کر رہا ہے بلکہ میں بڑے مالک کے ساتھ میں جو حقیقی مالک ہے میں اس کے بارے میں ایسا کر رہا ہوں کہ اس کے حکموں کو توڑ رہا ہوں مجھ کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے لیکن پھر بھی میں اتنا بڑے کا حکم توڑ کے بھی اس سے کیا امید رکھتا ہوں وہ مجھ کو معاف کر دے مجھے میم باب اولا اس کو معاف کرنا چاہیے تو وہ اپنے آپ کو گویا کہ یاد دلاتے کہتے تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے تو میری نافرمانی کرتا میں اپنے رب کی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں فشہ ببو کالا کبھی ایسا ہوتا کہ غلام اور ہی زیادہ ان کو غصہ دکھا دیتا تو کہتے تجھ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا میں جا یعنی اس کو آزاد کر دیتے ہمارے ہاں الٹا ہو جائے گا غصے میں زیادہ آتے تو پٹائی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے اس کو آزاد کر دیتے کیوں اس لیے کہ میرے پاس رہے گا تو میں کچھ ایسا کروں گا کہ اللہ کے ہاں اور مجرم ہو جاؤں گا تو تا تو آزاد ہے تو یہ رعودۃ القلاء میں ابن حقبار نے بہت پیاری کتاب ہے رعودۃ القلاح ونوز حت صفہ نمبر ایک پر یہ بات ابن حبان نے لکھی یہ اخلاق سے متعلق ہے کہ انہوں نے کچھ آداب ذکر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کو ایک عقل مند آدمی کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ غصے پر قابو پانے والا ہو اخیر میں اس حدیث سے متعلق ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت پیاری دعا ہے اگر آدمی اس دعا کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق ادا فرمائے ہم اس کو یاد کریں بہت پیاری دعا ہے اس کو یہ بھی غصے ایک کے بارے میں بھی ہے اور بہت ساری اور چیزیں اس میں ہیں کیا دعا ہے اللہ بے علم غیب و قدرت کا عال الخلق اے اللہ تیرا جو غیب کا علم ہے اس کے وسیلے سے وہ قدرت کا عل الخلق اور تیری جو خلق پر قدرت ہے میں اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں آحینی ماں عالم تو الحیات خیر علی آحینی ماں عالم الحیات خیر علی مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں ہو کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے وہ توفنی اداکہ نہ تلوفا تو خیر علی اور مجھے اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو یہ موت کی دعا نہیں ہے موت تو آنا ہی آنا ہے نا تو اس وقت مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ موت بہتر ہے موت بھی اللہ کا فی الغی بھی شہادہ اللہ میں تجھ سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ میں کھلے چھپے ہر حال میں ڈرتا سے وہ کلی مسئلہ عدلی فی الغی اور غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں غدب اور رضا میں اے اللہ مجھے حق اور انصاف کی بات کہنے کی توفیق دے غصے میں بھی اور خوشی میں بھی مجھے حق اور انصاف کی بات کرنے کی توفیق دے توفیق مانگتا ہوں کہ میں چاہے فقر میں رہوں یا غینہ میں رہوں غریب ہوں یا مالدار ہوں میں قص پر چلوں درمیانی راستہ چلوں نہ کنجوسی کروں نہ فضول خرچی کروں وہ اصل عین وہ قرۃ اللہ تنقط اور میں تجھ سے ایک ایسی میں ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی بوسیدہ نہ ہو کبھی کمزور نہ ہو کبھی پرانی نہ ہو کبھی ضائع نہ ہو کبھی ختم نہ ہو وہ قرۃ اللہ تنخوط اور آنکھوں کی ٹھنڈک تج سے مانگتا ہوں جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو وہ اسلقر اے دلقبا میں تجھ سے میں تیرے فیصلوں کے بعد ان پر راضی ہونے کی توفیق مانگتا ہوں جو بھی فیصلہ تو میری زندگی میں کرے میں اس کے بعد اس سے راضی رہوں اس کی توفیق مانگتا ہوں وہ اسلقبر دلائش بعد الموت اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ موت کے بعد مجھے ایسی زندگی دے جو راحت والی ہو ٹھنڈک والی ہو آگ والی نہیں وہ اسلق تنور الجح <الْعَوَجِد> اور اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیدار تیرے چہرے کی دیدار کی توفیق لذت میں تج سے مانگتا ہوں اللہ الاتیری چہرے کو دیکھ کر تیرے دیدار سے مجھے لذت ملے یہ توفیق مجھ کو دے دی ہے۔ تیرے دیدار کی لذت میں تجھ سے مانگا تیرے چہرے کے دیدار کی وا اس الک الشوق الی لقائک اور اللہ میں تو اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ یعنی تیری ملاقات کا شوق تو مجھے عطا کر دے۔ فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنه مضلہ اور فی غیر بغیر ایسی کسی مدرت کے جو مجھے نقصان پہنچائے یا کسی ایسے فتنے کے جو مجھے گمراہ کرتے ہیں. یعنی ان سے کے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی توفیق دے دے اللہ مزینہ وزین ایمان اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے وجاء اللہ ہدا اور ہمیں ہدایت یافتہ ہدایت پانے والے اور رہنمائی لوگوں کی کرنے والے ایسے بنا دیں تو ہدایت یافتہ رہنما ہم کو بنا دیں خدا تم تدیم ہدایت پانے والے ہدایت طلب کرتے رہنے والے ہم کو بنا دے احتجاج ہدایت طلب کرنے کو کہتے ہیں مسلسل ہم تیری رہنمائی میں چلتے رہے تو یہ ابن حبان کی روایت میں دعا ہے اطالقات الحسن میں شخل اقبال نے ایک ہزار نو سو اڑسٹھ پر کہا کی حدیث صحیح ہے تو یہ دعا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے الا غصے میں اور خوشی میں حق بات کہنے اور انصاف کی بات کہنے کی توفیق دے یہ بہت بڑی اور مشکل چیز ہے اکثر آدمی غصے میں بیوی شور کا جھگڑا دیکھ لیجئے اولاد اور والدین کا ہی جھگڑا دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے آدمی ساری چیزوں کی نفی کر دیتا ہے بی شور کہے گا کیوں میں نے تج سے نکاح کیا پچھتا رہا ہوں ہر دن پچھتا رہا ہوں اللہ نہیں پشتا رہا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ بھی کہتی کہ آپ جب سے میں گھر میں آئی ہوں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوئی لیجیے کل ہی خوش تھی لیکن آج جھگڑا ہوا تو ایسا بول دیا اولاد کیوں میں ایسے گھر میں پیدا ہوا ایسے ماں باپ ہم کو نہیں چاہیے تھے حالانکہ کئی بار دعا کر چکا ہے اللہ ہے ایسے ماں باپ سب کو دے لیکن غصے میں آ کے آدمی الٹی بات کہہ دیتا ہے ماں باپ کبھی اولاد کے لیے کہہ دیتے ہیں دوست کبھی کہتا ہے رشتے دار کبھی غصے میں انسان حق پر اور عدل پر قائم نہیں رہ پاتا ہے بلکہ غصے میں آدمی حق کے خلاف بولتا ہے دیکھا کہ کسی نے مثال کے طور پر اصلاح کر دی کہ ایسا تمہارا عمل غلط ہے اب غصے میں آ گیا نفس موٹا ہے کسی نے میری غلطی کیسے بتا دی قبیلے کا سردار ہے غصے میں آ کے انکار کر دیتا ہے نہیں مانتا میں تمہاری بات کو بتا رہے قرآن کیا آئے تھے رہ گئی لیکن نہیں مانتا ہے. انسان غصے میں آ کے حق کا انکار کر دیتا ہے غصے میں آ کے عدل انصاف چھوڑ دیتا ہے تو غصہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے یعنی اس کو ختم کر دیا جائے اس کے اپنے مقامات جہاں اس کا اظہار بھی ہو لیکن یہ کہ آدمی غصے کو کیا کریں اپنے پہ مسلط نہ کریں بلکہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہمارے پاس وقت ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں جتنا حصہ اس میں مکمل ہو جائے یہ حدیث نمبر تین ہے باب ترحید بن الاخلاق میں ہیں اور یہ حدیث ایک اعتبار سے پچھلی حدیث سے جڑی ہوئی ہے. حدیث غصے سے متعلق ہے غصے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ غصے میں آدمی عدل نہیں کر پاتا. عدل کا الٹا کیا ہے ظلم تو غصے میں اکثر آدمی کیا کرتا ہے ظلم تو یہ حدیث ظلم سے متعلق ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور ابن حجر نے دو حدیث کے بعد ایک ذکر کی ہے ہم پہلی حدیث دیکھیں گے ان دوسری حدیث کے لیے وقت شاید نہیں رہ پائے گا کیونکہ اس میں ایک اور حصہ ہے غصے کے ساتھ ساتھ وہ ہے لالچ والا بخل یا بخل والی لالچ اس کو ہم تفصیل سے آگے دیکھیں گے آج ہم صرف ظلم سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں حدیث نمبر تین حدیث کے الفاظ ہیں وہ ربی اللہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق ابن حجر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ظلم قیامت کے قیامت کے دن اندھیریاں بن کے آئے گا ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کے آئے گا یعنی انسان پر چھا جائے گا اندھیریاں بن کر جس نے ظلم کیا ہے کیونکہ ظلم اور ظلمات میں رشتہ ہے ظلمہ, ظلمہ کس کو کہتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں ظلم اسی سے جڑا ہوا ہے اجالا نہیں ہے اجالا ہے باطل ہے ایمان اجالہ ہے. کفر اندھیرا ہے توحید اجالا ہے لیکن شرک کیا ہے اندھیرا ہے تو ظلم اسی کی قبیل سے ہے آئی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں واقعی ظلم کیا ہے الراغب السوہانی کہتے ہیں و غ المندہ اہلغتی و کفیر من العلما ودر الشی فیغیر مودی ہی المختصبی کہتے ہیں کہ ظلم اہل لغت کے نزدیک اور بہت سے علماء کے نزدیک جو لوگ عربی زبان کے ماہر ہیں اور جو لوگ قرآن و سنت کے ماہر ہیں ان کی نگاہ میں ظلم کیا ہے کہتے ہیں الشعی فی غیر مودحی المختصب ہی کسی چیز کو اس کی اس جگہ سے ہٹا کر جو خاص ہے اس کے لیے کہیں اور رکھ دینا ظلم کیا ہے عربی زبان کے اعتبار سے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی مناسب بلکہ اس کی خاص جگہ کی یہیں رکھنا چاہیے تھا اس کو اس سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا اس کو کیا کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں اما بھی نقصان اوبے زیادہ چاہے گھٹا کر ہو یا بڑھا کر ہو وہ اما بل انکان ہی یا پھر اس کی جگہ یا اس کے وقت یا اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کو رکھا جائے یہ کیا ہے ساری چیزیں ظلم ہے مثلا کسی سے آپ نے وعدہ کیا کہ آپ اتنے وقت میں اس کو اس کا اس کا جو بھی قرض لیا تھا ودا کریں گے آپ نے نہیں کیا اور بے وجہ آپ ڈال رہے ہیں تو آپ کیا کیا آپ نے ظلم کیا آپ نے مال کے اعتبار سے اسی طرح سے آپ یعنی آ, زمین کے اعتبار سے ہوتا ہے مکان کے اعتبار سے ہوتا ہے جو چیز جہاں آپ نے کہا کہ یہ جگہ سے لے لو آپ نے دکھایا نقشے میں لیکن بعد میں آپ جگہ وہاں دے رہے ہیں اس اعتبار سے کئی چیزیں ہیں مطلب اس میں تفصیل اس کی آ سکتی ہے اور گھٹانا بڑھانا کبھی کبھی بڑھانا بھی ظلم ہوتا ہے تو قلت کے اعتبار سے نقصان کے اعتبار سے یا اضافے کے اعتبار سے بھی ظلم ہوتا ہے تو کسی چیز کو اس کی واقعی جگہ سے اس کے مقام سے ہٹانا یہ ظلم ہوتا ہے اور اصل اس میں ہوتا ہے ظلم نقصان اصل معنی اس میں جو معنی پائے جاتے ہیں وہ کمی کو تاہی کے ہوتے ہیں شیخ ابن فیمن رحم اللہ فرماتے ہیں اب ظلم و فل اصل ہوا نقص ظلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے اصل میں کمی کو کہتے ہیں نقص کو کہتے ہیں ڈیفیکٹ کو کہتے ہیں کمی کر دینا اس کو ظلم کہتے ہیں یہ دونوں جنتیں ہیں ان میں سے ہر ایک باغ اپنا پھل برابر خوب خوب دیتا تھا ہر باغ نے اپنا پھل برابر دے دیا ولم تغم بن حشی اور کسی بھی باغ نے پھل میں کمی نہیں کی ولم تول شی ان پھل دینے میں کسی بھی باغ نے کمی نہیں کی قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کی تفصیل ہے لیکن یہاں پر تظلم کا لفظ ہے ظلم نہیں کیا کسی باغ نے پھل دینے میں علماء کہتے ہیں یہاں تظلم کا معنی ہے کمی نہیں کی تو معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے معنی کمی کے ہوتے ہیں کمی کرنا کسی کا حق اس کو دینے میں کمی کرنا سورت القاف میں آیت نمبر تینتیس میں یہ بات اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس لیے عثیمین کہتے ہیں لم تنقص بل اتت بھی باغ نے کامل کامل پھل دے دیا کچھ کمی اس میں نہیں کی پھل دینے میں اما فی کہتے لیکن شریعت میں یہ تو ہوا ڈکشنری میں شریعت میں ظلم کس کو کہتے ہیں اسلام کی روشنی میں ظلم کیا ہے آپ کہیں گے کہ جو ڈکشنری میں وہی تو اسلام میں بھی ہونا چاہیے نہیں کبھی کبھی لغت میں کوئی چیز کچھ اور ہوتی ہے شریعت میں کچھ اور ہوتی ہے اس کو یاد رکھے اس کے معنیوں سے جڑے ہوتے ہیں لیکن لغت سے شریع احکام کی پوری پوری ترجمانی نہیں ہو سکتی ہے بس صلاح کے معنی دعا کے ہیں اب کوئی آدمی نماز وہ صلاح صلاحیاں کہہ رہا ہے ابا کا میں دعا کر لیا نماز پڑھ لیا ہوگا نہیں شریعت میں صلاح کے کچھ خاص معنی ہے اس کی تفصیل ہے لیکن لغت میں بس دعا کرنے کو سلاح کہیں گے سجدہ اس کے معنی گرنے کے ہیں اب آپ زمین پر گر گیا اور میں کہ سدا کے نہیں سدے کی خاص حیت ہے شریع اعتبار سے سجدہ ایک اور چیز ہے لغت میں سجدہ کچھ اور ہوتا ہے اس طرح سے کئی الفاظ ہیں جس کے بارے میں ابھی گفتگو کی جا سکتی ہے تو کہا کہ اما ف شرعی ویری وفس ای بند کہتے شریعت میں ظلم کیا ہے انسان کا کسی اور کے خلاف سرکشی کرنا یا اپنے خلاف سرکشی کرنا انسان کا کسی اور کے خلاف سرکشی کرنا یا اپنے خلاف سرکشی کرنا اس کو کیا کہتے ہیں ظلم اما بتفری فیما یجب وہ اما فیما ادیف فیما اللہ نے جس کو واجب کیا ہے اس میں کوتاہی کر کے اپنے خلاف ظلم کرنا یا اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا کیا ہے ان میں واقع ہو کر اپنے خلاف ظلم کر بیٹھنا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا منع کیا تھا شیطان نے دھوکہ دیکھے اس پیڑ کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا آدم کو بھی اور ہوا کو بھی اب جب یہ حال ہو گیا جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے کیا دعا کی اور انفشا نا اے ہمارے رب ہم تو ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیا کس پر اپنے آپ پر معلوم ہے کہ انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے کب جب اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے یا اللہ کی منع کی بھی چیز میں واقع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے تو اپنے آپ پر بھی ظلم ہوتا ہے اور اس اعتبار سے کہ ایک آدمی گناہ کر کے ظلم اپنے آپ پر اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر کے جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے تو کس نے ظلم کیا اس کو اس پر کس نے ظلم کیا خود نے کیا اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا جنت سے جس کا وہ حقدار تھا اور کہاں لے گیا جہنم میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے تو فتح الدل جلال والاکرام میں شیخ ابن نے یہ بات کہی ہے تو ظلم دوسروں پر بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ پر بھی ظلم کی تین قسمیں اس کو جاننا ضروری ہے ظلم کی تین قسمیں یا تین اعتبار سے ظلم ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے ظلم اللہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے بندوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے اور اپنے معاملے میں بھی ہوتا ہے اس اعتبار سے ظلم کی تین قسمیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم تین ہیں ہے فرہ و ظلم یا فرہ و ظلم لا یا تین قسم کے ہیں ایک ظلم تو وہ ہے جس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا دوسرا ظلم وہ ہے جس کی اللہ مغفرت کرے گا یعنی کر سکتا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی مشیت کتابیں ہیں شاہ ر ظلم ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں تین قسم کے ظلم ہوئے. مغفرت نہیں مطلب اس کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا اس کا معاملہ حل کیا جائے گا یغفر اللہ <فَشِّرْك> پہلا ظلم جس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا وہ شرک ہے اس کی مغفرت نہیں وکال وقال وکال اللہ شرک اللہ لظلم عظیم اللہ تعالی نے خود فرمایا شرک ظلم عظیم ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت سنگین بہت بھیانک بہت بڑا ظلم ہے اس کی مغفرت نہیں ہے ہاں توبہ کر لے تو مغفرت ہے بغیر توبہ کی مغفرت نہیں ہے وہ ام ظلم الوی یا فول ہاں جو ظلم ایسا ہے جس کی اللہ مغفرت کرے گا یہ وہ ظلم ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے اللہ کا کوئی حکم تھا توڑ دیا کسی چیز میں کوتا ہی ہو کوئی روزہ چھوڑ دیا کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے تھا کر لیا یہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے شراب پی لی جھوٹ بول دیا کچھ کر لیا جس سے کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچایا اللہ کا حکم اس نے توڑ دیا اللہ کی نافرمانی فرمانی کا ارتکاب کر لیا اس کے اور اللہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضول جو ان کے اور رب کے درمیان اللہ مفرت کرے گا لیکن اس کے لیے بھی کیا کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ کا لم شاہ یہ اللہ کی مشیت کے تاب لیکن وعدہ مخترت کا اللہ کا ہے اس کے امکان کی نفی نہیں ہے اور وہ جو تیسرا ظلم ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں وہ بندوں کا بندوں پر ظلم ہے اللہ تعالی جب تک کہ انصاف نہ دلائے ان کو نہیں چھوڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ایک کا حق دوسرے کو دلائے گا یعنی ایک کا حق جو اس کے پاس دوسرے کے پاس تھا وہ اپنا حق اس کو دلائے گا اور جب تک کہ انصاف نہ کریں مالکیوم من حتین اس کا حق اس کو ضرور دلائے گا بدلہ اس کو ضرور دلائے گا تو دین جو ہے بدلے کو کہتے عربی زبان میں میں دین کا جو ترجمہ ہے کے بدلے کا دن اس کا مالک بدلے کے دن کا مالک تو دین بدلے کو کہتے ہیں تو اس کا بدلہ جب تک کہ اس کو نہیں دلاتا ہے تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کیس کو چھوڑے گا نہیں اس معاملے کو ان کو چھوڑے گا نہیں جنہوں نے ہاں کھایا کسی کا تو یہ بندوں کا معاملہ انصاف اللہ کرے گا اس میں عدل کرے گا اس میں عربی زبان میں انصاف اور عدل الگ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں امام ابو داود الطیالسی نے اس کو روایت کیا ہے امام البزار نے بھی اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے سیل جامع صغیر میں تین ہزار نو سو اکسٹھ پر اور صحیحہ میں ایک ہزار نو سو ستائیس پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے معلومہ ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک ظلم اللہ کے معاملے میں ایک ظلم بندوں کے معاملے میں ایک ظلم اپنے معاملے میں یعنی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اللہ کے معاملے والا ظلم وہ جو اس خاص معاملے میں ہو توححد کے معاملے میں ایک آدمی شر کر بیٹھے تو یہ ظلم سب سے بھیاانک ہے معاف نہیں ہوں گا ہاں اگر اللہ کے حکموں میں کوتا ہی بندے نے کی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے گا یہ دو ہو گئے تیسرا بندوں کے بارے میں ظلم انسان کا تو یہ جو ظلم ہے اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں اس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا حقدار کو حق دلائے گا یہ عام قاعدہ ہے پھر اللہ اپنی طرف سے معاف کر دے اور اس کو عطا کر دے اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی نشیت ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں آپ کہیں ایسا کیسا ہوگا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے اللہ کسی بندے کو معاف کر کے دوسرے کو کچھ عطا کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جس نے ننانوے قتل کیے تھے اس کی مغفرت ہو گئی جب وہ توبہ کر کے جا رہا تھا عالم صاحب نے اس کو عابد نے تو بتایا توبہ نہیں تو اس کا بھی کام ہو گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا اس نے عالم صاحب نے بتایا اسی لیے عالم کے پاس جانا عابد کے پاس نہیں عالم نے بتایا کیا بتایا تیری اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے جا فولا بستی میں جا تو آدمی گیا لیکن اس نے سو قتل کیے تھے سارے قتل حق والے تو نہیں اگر وہ حق پر ہوتے تو توبہ کیوں کرتا تو اس نے ناحک قتل کیے تھے ظلم تھا وہ بندوں کا تھا لیکن پھر بھی کیا ہوا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور کون سے فرشتے لے کے گئے اس کو رحمت کے اللہ اپنی طرف سے کبھی معاف کر سکتا ہے اس کا اختیار ہے لیکن اس پہ بھروسہ کر کے آدمی ظلم نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ ظلم تین قسم کے ہیں شیخ ابن و سیمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں یدور الظلم و یکون فی المال والنفس والعرب ظلم جو ہے تین چیزوں میں سے کہ اسی ایک چیز میں ہوتا ہے یا تو وہ مال میں ہوتا ہے یا تو وہ جان میں ہوتا ہے یا تو پھر وہ عزت کے بارے میں ہوتا ہے کسی کا مال چھین لینا ظلم ہے اس کا ہے تو نے لیا حق اس کا تھا اس مال پر تو یہ کیا ہوا ظلم ہوا مال میں کسی کی جان لے لی قتل کر دیا اس کو یا کسی کے جسم کو نقصان پہنچایا مار پیٹ کی اس کے ساتھ میں تو اس کی جان کے معاملے میں ظلم ہوا یا کسی کی عزت خراب کی جھوٹی تومت اس پر لگائی جھوٹی توہمت اس پر لگائی تو اس کی عزت خراب کی تو یہ بھی عزت کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے تو جان مال اور عزت ان تین چیزوں میں عام طور سے انہیں میں ظلم ہوتا رہتا ہے عام طور پر بندوں میں فتح الجلال یہ بات کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی بنیاد کیا ہے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم حرام مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے حرام ہے یعنی اس میں ایک آدمی تصرف اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے تین چیزیں کون سی دمو ہو وہ مال ہو و ایرد ہو اس کا خون یعنی اس کا خون بہانا ناحک حرام ہاں ڈاکٹر صاحب تو خون بہانے تو غلط نہیں ہے نا اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں وہ لیکن اس کو زخم پہنچا کے اس کا خون بہانا حرام ہے چاہے پھر جان لینا ہو یا نہ لینا ہو اس کو زخم پہنچانا جیسے آپ نے دیکھا نفس کے بارے میں بھی ہے پھر و مالو ہو اس کا مال چھین لینا یا اس کا حق تھا نہیں دینا کہ اس نے کام کیا آپ کے پاس اور آپ اس کی تنخواہی نہیں دی تو یہ بھی اس کا حق ہے آپ کے پاس ہی مال تھا لیکن اس کو دینا آپ پہ لازم تھا کیونکہ اس کا حق ہے تو آپ نے نہیں دیا تو اس کے مال میں ظلم ہے اور وہ ارد ہو اس کی عزت اس کی بےزتی آپ نے کی لوگوں کے سامنے زلیل کیا چھوٹے سے معاملے کو بڑھا کے آپ نے بہت زیادہ بول دیا کہ سارے لوگوں کے درمیان اس کی عزت ختم ہو گئی تو یہ چیز کیا ہے اس کی عزت کو نقصان پہنچانا تو جان مال اور عزت ان تین چیزوں میں آدمی کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے امام البخاری نے البیوں میں اس کو روایت کیا ہے 2150 ایک سو پچاس اور امام مسلم نے کتاب البر میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو پانچ سو چونسٹھ پر تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک یہ بلکہ یہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں وقت ہمارے پاس ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایتیں فرماتے ہیں لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیلکعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف نگاہ آپ کی تھی اور اس وقت میں آپ نے کہا مرحبا بکی من بیتین اے گھر تیرے لی مرحبا ہو ما اعظمکی اعظم و اعظم حرمتکی کیسا عظیم ہے تو اور کیسی عظمت والی ہے تیری حرمت کس سے کہہ رہے کعبہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو مرحبہ ہو تیرے لیے گھر اللہ کا گھر تیری کیسی شان ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے ولل موک غور سے سنے ہمیں کو ولل مینو حرمت عند اللہ من کی اور مومن کی حرمت تری حرمت سے بڑی ہوئی ہے ایک مومن کی حرمت تو سے بھی زیادہ عظیم ہے ان اللہ ہر رامامن کی واحد واحد ہر رام المن اللہ نے اے کعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرما رہے ہیں اے کعبہ اے اللہ کے گھر اللہ نے تیرے لیے تو ایک ہی حرمت رکھی ہے لیکن مومن کے لیے تین حرمتیں رکھی ہے کیا دما و مالا ہو ان بن نہ سو <السَّوء> کہا کہ وہ من المنی طلاثن دما مومن کا خون مومن کا مال حرام اور یہ کہ مومن کے بارے میں آدمی برا گمان کرے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے مومن کے بارے میں برا سوچنا اس کے بارے میں بدگمانی کرنا تو یہ کیا ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے امام بےحقی نے شعب الایمان میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور اسحیح میں شیخ الالبانی نے تین ہزار چار سو بیس پر اس حدیث کو روایت کیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ شیخ الالبانی نے شروع میں اس حدیث کو ضعیف کہا تھا لیکن ترک کی وجہ سے اور بعض تفاصیل کی وجہ سے بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کا معاملہ کتنا عظیم ہے اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت کتنی عظیم ہے آج عزتوں کو خراب کرنا بہت آسان ہو گیا ہے چار لفظ استعمال کر کے کسی کی عزت خراب کر دو کیا مسئلہ ہے کون پوچھنے والا ہے بھائی کون پوچھنے والا ہے کوئی پولیس تھوڑی نہ آتی پکڑنے کے لیے عزت خراب کر دی لیکن قیامت کے دن آدمی کو اپنے ہر لفظ کا جواب دینا پڑے گا ما یلفظ من قول اللہ لدہ ہی اور عقیب ہے آدمی کا ہر ہر بات اس کی لکھی جاتی ہے لہذا کسی کے بارے میں بلا تحقیق اور کسی کی عزت کے خراب کرنے میں اپنی زبان کو کبھی بھی نہیں چلانا چاہیے اور ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو دوسرے مسلمانوں کی عزت کے خراب کرنے کے اعتبار سے پاک رکھنا چاہیے تو یہ حدیث ہم نے آج دیکھی اور انشاءاللہ اللہ مزید باتیں ظلم سے متعلق ہم اگلے دس میں دیکھیں گے اور پھر اس کے آگے کی بھی حدیث ہے جو شح سے متعلق ہے جسے علماء نے لالچ اور بخل دونوں کو جمع کر کے بتایا کہ یہ شامل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو خیر رتا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے شیخ کی حالت تھوڑی سی ناساد لگ رہی ہے زکام کچھ ہے شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ سے معاہد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو شفا کامرتا فرمائے لابا ان شاء تو ان اللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظ فرمائے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے دلوں میں علماء کی محبت پیدا کرے علماء سے جوڑ کر کے رکھے دین سے جوڑ کر کے رکھے کیونکہ یہی چیزیں انسان کے لیے قیامت کے دن نجات دینے والی ہیں اللہ تعالی شیخ محترم کو ان تمام نے کمال کا بہترین مدراتہ فرمائی انہی باتوں کے ساتھ مجلس کے اختتام کے ران کیا جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ